اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے جو روزے کے حکم کے شروع میں آپ نے احساس فرمایا تھا یعنی وہاں یہ فرمایا گیا جی تھا کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں گنتی کے چند دن اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں تو فرمایا کہ شاہ رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا جس میں روزے رکھوانے مقصود ہیں اور جس میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے تو سے فرمایا کہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے الذي انزل فيه القران جس میں قران کریم نازل کیا گیا قرآن کریم کے نزول کے لیے شاہر رمضان کو یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک وطالعہ نے منتخب فرمایا یہ بات تو تقریبا ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کریم ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دفاتن ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہو گیا بلکہ اس کی مختلف آیتیں مختلف حالات میں نازل ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ تیئیس سال میں وہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا لیکن یہاں جس نزول کا ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ نازل کیا گیا تو اس کا مطلب مختلف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا کا پورا قرآن جو لوہے محفوظ میں موجود تھا اس سے اس کو سمائے دنیا پر یعنی دنیا والے آسمان پر نازل فرما دیا تھا اس رات میں رمضان کی اس رات میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے اور اسی لیے شب قدر میں فرمایا گیا کہ اِنَّا فی القدر تو اندلنا ایک مرتبہ قرآن کریم نازل کیا گیا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف وہاں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر حضرت جبریل اسد والسلام اس کے مختلف حصے مختلف مواقع پر حسب ضرورت نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے ایک تو مطلب اس کا یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں کیا یعنی غار ہرا میں جب سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا یعنی نازل کرنا شروع کیا نبی کریم سرور عالم صلی سر اللہ علیہ وسلم پر تو اس کی ایک خصوصیت تو یہ بیان فرمائی رمضان کے مہینے کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا ہے اپنی کتاب اپنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے اور مصر احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں ان میں وہ کتابیں بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل فرمائی گئی تھیں چنانچہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مسد احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح سے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے اور تورات چھ رمضان میں انجیل تیرہویں رمضان میں اور قرآن میں رمضان میں نازل ہوا بہرحال اس روایت کی اسنادی حیثیت سے قطع نظر یہ ایک احتمال ضرور ہے کہ جس طرح نبی کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن کریم اس مہینے کے اندر عطا فرمایا گیا اسی طرح پچھلے انبیاء کرام کو بھی رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کریم اور رمضان ہی کے مہینے میں ان کی آسمانی کتابیں عطا فرمائی گئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنا کلام اپنے بندوں کی طرف منتقل کرنے کے لئے اس مہینے کو منتخب فرمایا پھر آگے قرآن کریم کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالی نے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے تو پہلے تو فرمایا کہ ہد الناس یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے سراپا ہدایت کس طرح ہے یہ شروع میں سورب بقرہ کے شروع میں دل متقین کی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے اس طرح کہ یہ رہنمائی تو ہر ایک انسان کو کرتا ہے لیکن اس رہنمائی سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اس لیے وہاں پر حجل دل فرمایا گیا تھا اور یہاں حجل للناس فرمایا کہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا راستہ ہے راستہ یہ دکھاتا ہے دوسرا وصف قرآن کریم کا یہ بیان فرمایا کہ وہ بیدم الہدا والفرقان یعنی یہ ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں ہدایت تو یہ سراپا ہدایت ہونے کا بیان تو پچھلے لفظ میں فرمایا گیا تھا لیکن یہاں بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو مضامین سراحت کے ساتھ بیان فرما دیے گئے ہیں وہ ہدایت ہیں لوگوں کے لئے بلکہ اس میں وہ معیار بھی بتا دیا گیا ہے اور وہ اصول بھی وضع کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں انسان ان باتوں میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے جو سناہتن قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے تو وہ اصول بتا دیے ہیں اللہ تعالی نے تو اس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کو ایک ایسا معیار بھی مل جاتا ہے جو حق اور باطل میں دو ٹوک فیصلہ کر دیں تو قرآن کریم کی یہ تعریف کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا اب فرما رہے ہیں کہ فمن شہید امن کو مسہرہ ہو لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے شہیدہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی جگہ پر حاضر ہونا موجود ہونا مشاہدہ کرنا تو مطلب یہ کہ جو شخص بھی تم تم میں سے اس مہینے کو پالے اپنی زندگی میں اپنی ایسی حالت میں جب کہ انسان مکلف ہوتا ہے اپنے حکام کا تو تم میں سے جو شخص اس حالت میں پالے اس مہینے کو تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے فل یا ہو اس جملے نے وہ جو سہولت پہلے دی گئی تھی کہ اختیار تھا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا کر فضیا دے دو اس سہولت کو واپس لے لیا گیا اور اب فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی راہی مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے کیونکہ یہ سہولت واپس لی گئی تھی کہ اب فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح فدیہ دینے کی سہولت واپس لی گئی تو پیچھے ایک سہولت یہ بھی دی جی گئی تھی کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں انسان کے لیے روزہ قضا کرنا جائز کر دیا گیا تھا تو شاید وہ سہولت بھی واپس لے لی جی گئی ہو تو اس شبے کے اضارے کے لیے اللہ تعالی نے اس جملے کو دوبارہ ذکر فرمایا اور فرمایا وہ منکانہ مریض جو شخص کے بیمار ہو او اعلیٰ سفرین یا سفر پر ہو فائد دتم من ایامن اخر تو وہ دوسرے دنوں میں سے انہیں دنوں کی گنتی پوری کر لیں جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے تو اس کو دوہرانے کا مقصد یہ ہے کہ فضیے کی سہولت تو بے شک واپس لی گئی ہے لیکن جو سفر اور بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی وہ واپس نہیں لی گئی وہ اب بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو بشرتے کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزے بعد میں تم قدا کر لو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ, بکم اليسر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ورا یورید بکم السن اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا یہ بات یہ فرما دیا کہ ہم جو بھی احکام تمہیں عطا کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہوگا کہ تم واقعی اس, اس کام کے کرنے کے قابل ہو یا نہیں ہو ہمیں پتا ہے کہ تم اس کے جس, جس کام کے تم قابل ہوتے ہو اس کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اور جو کام تمہاری طاقت سے باہر ہوتا ہے ہم اس کا حکم نہیں دیتے چنانچہ آگے سورہ بقرہ ہی کے آخر میں آنے والا ہے کہ لا گلی نفسن اللہ وصحا اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو یہ روزے کچھ بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں حقیقت میں مشکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی تمہیں پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا اسی واسطے تمہیں اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ مرض کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو سفر کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولتیں عطا فرمائی ولی تک مل <الْعَدَّح> اور یہ حکم ہم نے اس لیے دیا یعنی اس بات کا حکم کہ تم پورے رمضان کے روزے رکھو اور اگر سفر پر ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو اتنی ہی گنتی بعد میں پوری کر لو یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو جو اللہ سبارک تعالی نے جتنی تعداد روزوں کی تمہارے ذمہ ضروری قرار دی ہے وہ تم مکمل کر لو ولی اللہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیر کہو ما حداکم یعنی اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے کہ روزے بھی فرض کیے جن کا فائدہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا اور تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں اس دونوں میں اس کا فائدہ پہنچے گا اور دوسری طرف اللہ تبارک وطالیہ نے ایسے احکام دے دیے جن کے نتیجے میں وہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے تو اس سب بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی تکبیر کہو یہ تقبیر ایک تو اس کے مانوی پہلو ہے اور وہ یہ کہ آدمی کو رمضان کے روزوں کے درمیان اور ہر وقت عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیبریائی کی کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات سے بڑے ہیں اور اللہ اکبر کے بارے یہی ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں لہذا اس کے احکام وادی و تعمیل ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے لیکن ساتھ ہی اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے اور وہ عید کی نماز ایسی ہے کہ اس میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں چھ تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی اس میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ گنتی پوری کر لینے کے بعد یعنی رمضان کے مہینے کی گنتی پوری کر لینے کے بعد جو یا انتیس ہوں گے یا تیس روزے ہوں گے اس کے بعد پھر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت فرمائی ولا اللہ اور تاکہ تم اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کے بعد اللہ سبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا تم اضا سا اللہ کا عباد دی اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب میں قریب ہوں کتنا قریب ہوں کہ اجیب اتاوت دار اذا دعان جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں یہاں اللہ تبارک تعالی نے اس, جو اس جملے میں جو سیاق کلام چلا آ رہا ہے وہ رمضان کا ہے رمضان کے روزوں کا ہے اس میں خاص طور پر اس جملے کو جو ذکر فرمایا تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے اتنے قریب ہیں کہ وہ جب اس کو پکارے اور اس سے کوئی اپنی حاجت مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مسلحات کے مطابق ہو اور اگر فرض کرو نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں تو ایک طرف تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی سے خصوصی کا دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کچھ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی تکمیل کا ذکر کرنے کے بعد جس میں فرمایا گیا کہ تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اس کے بعد اس جملے سے شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو بے شک دعائیں قبول ہوں گی لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ دعائیں قبول کرنے والا تو میں ہوں اور میں تم سے قریب ہوں رمضان کے مہینے کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر وقت تمہارے قریب ہوں لہذا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم بے شک میری طرف رجوع کر سکتے ہو اور میں پکارنے والے کی پکار سنوں گا اور یہ جملہ فرما کر پھر آگے فرمایا فل یس لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں یعنی جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کے خاطر میں نے یہ آسانیاں ان کے لئے پیدا کی ہیں تو پھر وہ بھی میری بات قبول کریں کہ جب تھوڑی بہت مشقت روزہ رکھنے کے اندر ان کو ہو رہی ہے یا میری طرف سے کسی اور حکم کی تعمیل میں اگر تھوڑی بہت کوئی مشقت پیش آئے تو پھر وہ اس کو برداشت کریں اور میری بات کو قبول کریں